السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے پیارے ننے ننّے شرارتی اور ہوشیار بچوں آج ہم آئے ہیں ایک مزیدار کہانی کے ساتھ کہانی کا عنوان ہے گلہری کی چھلنگ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے وہ سخت گرمیوں کی ایک شام تھی بی گلہری کا گھر بوڑھے برگد میں تھا اور اس کے تمام ننے منع بچے اپنے سونے والے کمرے میں موجود تھے اگرچہ ان کے سونے کا وقت کب کا ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہے تھے نمو بھی گلیری کا سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے بستر پر اچھل کود کر رہا تھا وہ کہنے لگا مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی ہے ابھی باہر تھوڑی روشنی دکھائی دے رہی ہے میں تو ابھی کھیلنا چاہتا ہوں دوسروں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا اور سرگوشی سے اسے کہنے لگے اتنا اونچا نہ بولو ورنہ اماں سن لیں گی تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے لیکن نمو نے ان کی نصیحت پر کان دھننے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا اور زور سے بستر پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا جب گلحری کے دوسرے بچوں نے تم سب سے بڑی چھلانگ لگاتا ہوں میں لگا سکتا ہوں پھر اچانک ہی اس نے کھلی کھڑکی کے باہر ہوا میں چھلانگ لگائی اور اس جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گیا اس کے تمام بہن بھائی کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھنے لگے نہ منہ چلانے لگا مدد مدد کوئی مجھے نیچے اتارے یہ کہتے ہوئے وہ شاخ سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا تبھی اما گلہری دروازہ کھول کر ان کے سونے والے کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے بچوں کا شور سنا تھا اور وہ یہی دیکھنے آئی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے جب انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو انہیں نمو جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر لٹکا ہوا نظر آیا بی گلہری کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا وہ حیرت سے چلاتی پوچھنے لگی تم یہاں تک پہنچے کیسے فوراً واپس نیچے اترو لیکن وہ تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا خود اماں گلہری بھی اتنی بلند اور نازک شاخوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی بولی میں آ نہیں سکتی میں جنگل کے فائر بریگیڈ کو بلاتی ہوں جب فائر بریگیڈ وہاں پہنچے اور اتنے اونچے درخت کو دیکھا تو مایوسی سے سر ہلائے اور کہنے لگے ہماری سیڑھیاں اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتی بیٹا تمہیں نیچے کودنا ہوگا بی گلہری ڈر کر بولی کودنا ہوگا ان کے بچوں نے بات نہیں درخت کے نیچے گدا بچھا دیے گئے ہیں گدے بچھا دیے گئے ہیں سکون سے چھلانگ لگا دو نمو نے جب نیچے نرم گدے دیکھے تو اس کا خوف ختم ہو گیا اس نے پکار کر فیبریگیڈ والوں سے کہا میں سمجھوں گا کہ میں اپنے بستر پر کود رہا ہوں اور دیکھنا میں آ رہا ہوں پھر نمو نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور حفاظت گدوں پر آ کر گرا اسے ذرا چوٹنا آئی وہ خوشی سے اپنی باریک آواز میں سب کو بتا رہا تھا مجھے تو چھلانگ لگانے میں بہت مزایا کیا میں دوبارہ چھلانگ لگا سکتا ہوں اس کی امین نے سختی سے کہا ہر کس نے اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاؤ اور بالکل اچھلنا کودنا نہیں اس رات گرہری کے سارے بچوں کو فیبگیٹ والوں کے خواب آتے رہے جب کہ نمو کو لگا کہ وہ ابھی بھی شاخ سے لٹکا ہوا ہے اسے پتا تھا کہ اسے یہ سزا امی کا کہاں نہ پر ملی ہے